دیکھیے ہم نے ہمارا ایک رکو ہو چکا ہے سورہ کا اب دوسرا رکو ہمیں پڑھنا ہے اس کے آنس کا پہلے خلاصہ سمجھ لیجئے خلاصہ یہ کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے بڑا ناشکرا قسم کا آدمی ہے اگر اس کو تھوڑی سی کوئی مزہ رحمت کا اگر کوئی رحمت کا مزہ اس کو مل جاتا ہے پھر جب ہم اسے واپس لے لیتے ہیں تو اس وقت یہ بڑی ناشکری میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھ سے چھین لی تُ یہ نعمت مجھے چھین لی تو جس وقت نعمت ملتی ہے اس وقت اتنا شکر گزار نہیں بنتا لیکن جس وقت اس کی نعمت چھنتی ہے اس وقت بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی ہو تو پھر یہ بھی یعنی فخر کرنے والا ہے तेके? فخر بھی کرتا ہے لیکن جو نیک لوگ ہیں صبر کرنے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اچھا وائس میں شور ہے شور آ رہا ہے ایک منٹ ایک جی کچھ بہتر ہوا کچھ بہتر ہوا اوکے ہے وائس بتا دیجیے گا مجھے وائس سلو ہو گئی ہے چلیے میں دیکھتا ہوں پھر آپ مجھے بتائیے گا اگر میں دوبارہ سے تو جو نیک صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نیک آنے والے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے ٹھیک ہے ان کو اجر ملے گا آگے یہ بتایا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشقین آیا کرتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے من مانگی یعنی من چاہے معذرات من چاہی مانگا کرتے تھے کہ جی آپ یہ معجزہ دکھائیے آپ یہ معجزہ دکھائیے ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تفسیر کے مطابق ایک تفسیر کے مطابق یہ بات کرنے لگاؤں ایک تفصیل کے مطابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی یعنی یہ خواہشات پوری نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ ان خواہشات کے پیچھے لگیں ٹھیک ہے اگر وہ ان کے پیچھے لگیں تو کیا ہوگا وہی کا منصب یہ نہیں ہے وہی کا منصب یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ آئیں وہ کہیں ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب آپ ہمیں فلام معیزہ دکھائیں فلاں معیزہ دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا وہ آ کے یہ بتائے کہ واقعی فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آپ تو ڈرانے والے ہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں بس آپ کے ذمہ یہ کام ہے آپ اپنی بات پہنچا دیجئے آگے یہ مانیں یا نہ مانیں پھر اگر یہی بات کی جائے گی تو مشرقین یہ بات کیا کرتے تھے کہ ناؤز باللہ یہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو پھر یقین کو چیلنج کیا جائے گا کہ تم جب یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پاک نے خود بنا لیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو تم بھی ایسا کرو کہ اس جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ دس صورتیں جیسی بنا کر لے آؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو پورا قرآن مجید تو چھوڑ کے صرف دس صورتیں بنا کر لے آؤ شور ابھی بھی ہے ایک منٹ میں ذرا اس کو تھوڑا سا کر لوں اب ٹھیک ہے میرے خیال میں میرا مائک جو ہے نا وہ سیٹ ہے. وائس اوکے میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ دیکھیے وائس اوکے شور تو نہیں ہے ہے ٹھیک ہے یہ تو مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ دس صورتیں یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو مشرقین کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم اس جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ جب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اس کائنات میں شریک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پھر یہ چیز بتائی جائے گی آگے یہ بتایا جائے گا کہ جو آدمی دنیا کی زندگی کو چاہے گا جو دنیا کی زندگی کو صرف اور صرف یہ چاہے گا کہ مجھے دنیا کی زندگی مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے دنیا جو امال کچھ کرتا ہے نا نیک امال چھوٹے موٹے کچھ اس طرح کی کر لیتا ہے تو ہم اس کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیں گے دنیا ہی میں دے دیں گے ٹھیک ہے اور ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا بس دنیا ہی کے مزے لے لیں گے آخرت میں جا کے خالی ہاتھ رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ, یہ چیز اتنی وہ بتائی جائے گی ٹھیک ہے پھر آگے یہ بتایا جائے گا کہ چلے اس کو پھر میں بعد میں کر لوں گا کیونکہ اتنا ہم پہلے کر لیتے ہیں اس کے بعد کیونکہ یہ روکو تھوڑا سا لمبا ہے جتنا ہم ابھی کرتے ہیں پھر آگے ہم چلتے ہیں کیونکہ پھر میں تھوڑا سا تیز چلتا. کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں. اگر میں تیز چلوں مجھے فوراً روکیے اگر میں تیز چلوں کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی لیکن اگر آپ کو کسی جگہ کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے ترجمے کے حوالے سے کسی لفظ کے حوالے سے تو فوراََ مجھے روک لیجیے ٹھیک ہے ابحیم ولا ان ازک نا ازک نا جو ہے یہ ذائقہ ز... جیسے ہم ہیں ذائقہ کا لفظ ٹھیک ہے نا ازک کا مطلب ہے کہ یہ چکھانا چکھانا جو ہوتا ہے چکھانے کے معنی ٹھیک ہے نا چکھانا جو ہوتا ہے جیسے ہم ذائقہ چکھنے کے معنی ہوتے ہیں والا ان ازکنا ازکنا کے معنی ہوگا کہ چکھانے کے معنی وہ میں ترجمہ نہیں کر رہا اور آپ کو پتا یہ نا زمیر آخر میں آ رہی ہے ماضی کا سیگا ہے جمع متکل کا سیگا ہے جمع متکل کا سیگا ہے راہمتن سے مراد راہمت ہی ہے ٹھیک ہے یہ نزا کا مطلب ہوتا ہے نظا ہم کہتے ہیں حالت نظہ تاری ہے حالت نژ کیا مطلب ہوتی ہے روح کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جسم سے تو اس کو کہتے ہیں حالت نزہ تو نظر سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا یا لے لینا ٹھیک ہے لوسن لوسن یاس ہم کہتے ہیں نا یاس یاس سے مراد ہوتا ہے کہ مایوس ہو جانا ٹھیک ہے نا مایوس ہو جائے لوسن لایوس سے مراد کیا ہوگا مایوس ہو جانا اور کفور سے مراد کفر جساں ہوتا ہے کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے ناشکری کرنا کفر کیا ہے کافر کیا ہوتا ہے ناشکرا کفور ناشکرے کو کہا جاتا ہے کہ ناشکری کرنے والا تو اب دیکھئے وَلَا اِنْ اَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّا نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اور جب ہم انسان کو کسی رحمت کا مزا چکھا دیتے ہیں جب ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو من نہ اپنی طرف سے یعنی رحمتن رحمت کا سما پھر نزا نہ پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں سما نزا نہ پھر ہم اس کو لے لیتے ہیں ہاں یعنی اس جو سے واپس لے لیتے ہیں من ہو اس آدمی سے یعنی اس انسان سے انہو لیعوس ان کفور تو وہ مایوس اور نہ بن جاتا ہے تو وہ مایوس اور نہ بن جاتا ہے آگے ولا ان نہ مست ہوں اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد بعد ذرا کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں ستھو کا مطلب مسا کا مطلب کیا ہے یہ ترجمہ ان کے الفاظ دیکھ لیجئے میں الفاظ بتا دیتا ہوں نہ ماں نعمت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نعمتیں نہ یہ جو ہم کہتے ہیں نعمتیں تو نعمت ہے غرغ ذرا زر, ہم کہتے ہیں نا ذر تکلیف کوئی مشقت مستو مس, مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا یا پہنچنا لئی عقو لننا تو وہ ضرور بے وہ یہ وہ یہ کہتا ہے یعنی وہ کہے گا لئیقو لننا وہ ضرور بے یہ کہے گا ٹھیک ہے زہاب زہابا کا مطلب ہے جانا ٹھیک ہے سی آت سے مراد ہے گناہ ٹھیک ہے سیاحت ان کی جمع ہے یہ سیات گناہ لفر ہن فرح فرح کسے کہتے ہیں فرح کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک قسم کا شیخیاں جیسے کہتے نا شیخی مارنا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فخور کا مطلب کیا ہوگا فخور بھی فخر کرنا ہم کہتے ہیں نا فخر کرنا فخور یہ فخر سے ہے تو اب دیکھیے ولا ان ازک نہ ہوں نہ مست اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں والا ان ازک نہ ہو اگر ہم اسے چکھا دیں نہ یعنی کیا مطلب کوئی نعمت نعمت کا مزہ باد اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی ٹھیک ہے یعنی پہلے تکلیف پہنچی بعد میں ہم نے اس کو نعمت دے دی ٹھیک ہے تو کیا لکو لن ظہب سیاحت انہیں تو وہ یہ کہتا ہے ظہب سیاحت ان کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئی سارے گناہ برائیں برائیاں مجھ سے دور ہو ان نہ لفرہن فخور اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے کہ جس وقت پہلے تکلیف پہنچی تھی اس وقت تو بڑا ناشکر بن گیا اب تکلیف کے بعد دوبارہ نعمت جب ملی نعمت ملی تو کہتے ہیں کہ وہ جو تکلیف آئی تھی نا وہ تو کیا تھا کہ میری جو تھی نا تکلیفیں میری جو برائیاں تھیں وہ دور ہو گئی اس سے میری برائیاں دور ہو گئی تھیں اس وجہ سے تکلیف آئی تھی میرے امال کی وجہ سے نہیں آئی تھی وہ تو میری برائیاں دور کرنے کے لیے آئی تھی کہ بس میں تھوڑی سی بہت برائیاں دور ہوگی میری تو نعمت ملنے کے بعد پھر یہ بڑا ناشکرا بن جاتا ہے فخر کرنے والا بن جاتا نا کمال سمجھنے لگ پڑتا کہ یہ نعمت تو میرے کمال کی وجہ سے مجھے ملی ہے ٹھیک ہے تو میرے کمال کی وجہ سے ملی ہے تو اس وقت یہ شیخیاں بگارتا ہے ٹھیک ہے والا ان ازک نہ نا کہ اگر ہم اسے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں ل ك تو وہ کہتا ہے ویسے تو جی ترجمہ یوں آئے گا تو وہ ضرور بھی ضرور یہ کہتا ہے ذہا بس سیاحت کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہوگی ان نحو لفر ہن فقور ٹھیک ہے ان نحو لفر لفر تو وہ کیا کرتا ہے فرح یعنی فرحن سے مراد کیا گیا شیخیاں بگاڑنا فخور سے مراد ہے کہ فخر کرنے لگتا ہے اس وقت وہ فخر کرنے لگتا ہے ال لذین صبر مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا مگر وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں الائی کا لہم مخفرا اولا کا لہم مغفرا تم آج رن کبیر وہ الائی کا لہم مخفرا تو ان, کے ان کو ان کے لیے مغفرت ہے وہ اجر کبیر اور بڑا اجر نصیب ہوگا تو ایسے لوگوں کو بڑا اجر نصیب ہوگا جو صبر کرنے والے ہیں نیک نیکامال کرنے والے ہیں وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتے ہیں جو صبر کرنے والے نیک نیکمال کرنے والے وہ اللہ تعالی کی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں آگے پھر وہی والی جو میں نے ایک کی تھی ایک تفسیر کے حوالے سے اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا پہلے الفاظ بتا دیتا ہوں پھر تفسیر ذکر کر دوں گا فلا اللہ کا ٹھیک ہے لاللہ حروف ترجی ہوتے ہیں ناف جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حروف ترجی لیکن یہاں پر یہ لال جو میں تفسیر بیان کر آپ کے سامنے رکھوں گا ٹھیک ہے لاللہ کا مطلب ترجی ترجی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی امید ہونا شاید کہ آپ ایسا کر جائیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں نا شاید کہ ایسا ہو جائے لال لا تو یہ ہوتا ہے ترجی کے معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ترجی کے معنی بعض نے ترجیح کے معنی بھی لیے ہیں اور بعض نے تب عید کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ بعید بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہم کہتے ہیں نا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں کہ یہ بعد کے معنی میں ٹھیک ہے تو یہاں سے مراد لال کس معنی میں ہے ترجی کے معنی میں نہیں بلکہ تب عید تا با آئین یا اور دال تب ٹھیک ہے نا بودھ جیسے کہ بودھ کا معنی ہوتا ہے دوری کے معنی تارک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا ٹھیک ہے دوبارہ سمجھیے دوبارہ سمجھیے میں اس لیے یہ بیسے چھیڑتا نہیں ہوں کیونکہ ابھی کچھ چیزیں وہ ہیں لیکن کیا کروں کہ مفسرین نے ذکر کی ہیں یہاں پر مفسرین نے کیونکہ ترجمہ جو میں کروں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا اور باقی جگہوں پہ دیکھیں گے ترجمہ مختلف نظر آ رہا ہوگا لال ترجی کے معنی میں بھی آتا ہے ترجی ٹھیک ہے ترجیح کا مطلب کیا ہوتا ہے ترجا یا ترجا ترجیح ٹھیک ہے, ہے تو ترج, ترجیح ترجیح کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ترما یا ترما ترمین ترجا یا ترجا ترجیح ٹھیک ہے باب تفاؤل ہے وہ کیا تھا ترجن تھا پھر قانون لگتے لگتے ترجیح بن جاتا ہے وہ ابھی آپ نے اتنے قانون پڑے نہیں ہوئے سرف کے ورنہ میں آپ کو تعلیل کر کے دکھاتا کہ یہ ترجی بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے باب تفاول ہے اصل میں یہ ترجا یا ترجا ترجع ترجین آپ کہیں گے وہ تو تفا کے وزن پر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ترجی کے معنی میں بھی آتا ہے ترجی کے معنی ہوتے ہیں کہ یعنی امید ہے ٹھیک ہے نا رجا ہم کہتے ہیں نا رجا رجا کا مطلب کیا ہوتا ہے امید کے معنی کہ ایسا ہو جائے شاید اور لا اللہ یہاں پر جو جوسرین نے کہا کہ یہ تبعید کے معنی میں ہے تبعید ٹھیک ہے تب کیا بادا یو با باب تف عید ٹھیک ہے یعنی ایسا ہو نہیں سکتا مطلب ہوتا بول ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم کہہ دیتے نا ایسی تو ہوگا ہی نہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ طبیعد ٹھیک ہے یعنی اس ایسی بات یہاں پہ ہم اس طبیعت کے معنی لیں گے ٹھیک ہے تارک ان کا مطلب ہے چھوڑنا جو وہی کی گئی ہے وہی یوہا تلے مجھول ہے یوہا وی ذائق کا مطلب کیا ہے کہ تنگ دل ہونا یعنی تنگ وہ دل ہوتا ہے سے ذائق کو جو ہے زیک تنگ جگہ جو ہوتی ہے تنگ تنگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک تو یہ ہو جائے گا کنزون کنزن سے مراد خزانہ ہوتا ہے ملاکن سے مراد ہوتا ہے فرشتہ ملاکن سے مراد کیا ہے فرشتہ اب سمجھئے گا یہاں پر کچھ الفاظ ایک جیسے ہیں میں یہاں پر آپ کو کچھ چھوٹی موٹی سی چیزیں بھی کرا دوں ایک ہوتا ہے ملاکن ملاکن ملاکن کا مطلب ہے فرشتہ ٹھیک ہے سمجھ جائیے گا ایک ہوتا ہے ملکن ملکن اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ ملک کا مطلب کیا ہے بادشاہ اور ملاکن کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ ٹھیک ہے ملک ملک اگر اگر ہوگا تو ملک سے مراد کیا ہوتا ہے ملک ہم جو کہتے ہیں ملک ہمارا ملک ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی ملکن بادشاہ ہے تو اب یہ ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں ملکہ ملکہ یہ اصل میں لفظ کیا ہے ملکہ ہے ملکہ ٹھیک ہے نا یہ جو کوئن جو ہوتی ہے کوئین کا لفظ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہے ملکہ کوئین کے لیے جو لفظ ہے وہ ملکہ کا لفظ ہے ٹھیک ہے اور ملک بادشاہ ہوتا ہے اور ملک رشتے کا ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے گا یہ چیزیں جو ہیں تو اب دیکھیے اس کو فلا اللہ کا تارکم باغ ماح ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھیے گا تھوڑی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ ذرا یہ رکھے گا کہ مشکل نہیں ہوگی ان شاء بالکل مشکل نہیں آئے گی میں یو کرنے لگوں آپ یوں سمجھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو دیا جاتا ہے نا جو آپ کے اوپر وہی اتاری جاتی ہے جیسی وہی اتاری جاتی ہے آپ پوری کی پوری امت تک پہنچا دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ سے کہ آپ کوئی بھی چیز اس میں چھوڑ جائیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی چیز چھوڑ دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا یعنی جو فرشتہ لے کر آتا ہے پوری کی پوری بات وہ آپ امت تک پوری کی پوری بات کو پہنچا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو میں اپنے ایک الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ آپ کے اوپر جو وہی نازل کی جاتی ہے, آپ اس کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑتے آپ پوری کی پوری امت کو ٹھیک ہے پہنچا دیتے ہیں پھر آگے یہ بتایا جائے گا کہ مشرقین یہ باتیں کرتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا خزانہ کیوں نہیں آتا اس کے اوپر یا اس کے ساتھ کیوں نہیں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو کہ آپ کا دل تنگ ہو کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا دل تنگ ہوگا کہ جی شاید کہ میں اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ جی یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا دل تنگ ہو جب ہوتا ہے نا کہ اس طرح وہ تنگ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا دل تنگ آپ کا اس, اس لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ تو صرف اور صرف کیا ہیں نذیر نذیر کا مطلب کیا ڈرانے والا آگاہ کرنے والا ٹھیک ہے آپ تو صرف بات کو پہنچانے والے ہیں آگاہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور اصل اختیار کس کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتایا تھا وہ آتے تھے من چاہے معزے مانگتے تھے کہتے تھے کہ یہ معزہ اتارو یہ معاضہ اتارو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے معاوضہ نہیں دکھا سکتے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے تو تب معاوضہ آئے گا نبی کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا معاوضہ جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے تو تب معزہ ظاہر ہو تو یہ ایک چیز اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ترجمہ دیکھیے گا فلاح اللہ کا تارکن بازا مایوہ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے ما علی کا جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے فلاح اللہ کا تارکم تارکن بازا ٹھیک ہے فلاح اللہ تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی, کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو میں نے کہا نا کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا چھوڑ بیٹھو یعنی کیا مطلب ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے فلاح اللہ کیا یہ ممکن ہے ہم کہتے ہیں نا سوال بعید کے طور پہ کرتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے یعنی جو آپ کیا ہوتا ہے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے فلاح اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کچھ حصہ چھوڑ بیٹھو کہ جو وہی تم پر نازل کی جا رہی ہے تو वज, वज, شاید اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے کس سے تنگ ہوتا ہے لو لو جا ملا کن تو شاید اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا لو ضلع علیہ کنظم ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا او جا ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے اب آگے تسلی دی جا رہی ہے انما انت نظیر انما انت نظیر کہ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو اللہ علا کل شعین وکیل اور اللہ اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تنگ دل نہ ہو جائیے گا آپ کے ذمے صرف اور صرف بات پہنچا دینا ہے ان کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہ لیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا ساتھ خزانے کیوں نہیں آتے یہ چیزیں کیوں نہیں آتی ہماری من چاہیے ہمارے من چاہے معاوضے کیوں نہیں آتے تو آپ کا کام ہے صرف اور صرف وہی کو پہنچا دینا آگاہ کر دینا باقی یہ معزوں کا ظاہر ہونا دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کے قبضے قدرت میں اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری بات تھی کچھ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی یہ مجھے بتائیے اگر سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ سمجھاؤں گا سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ سمجھاؤں گا اگر آئیے اوپر السلام علیکم و رحمۃ اللہ آواز آ رہی ہے جی وائس اوکے okay. وائس اوکے okay. اچھا دیکھیے ذرا ترجمہ دوبارہ دہراتا دو ہوں ایک ایک لفظ لفظی لفظی ترجمے کو لے کے چلتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کو سمجھیں تاکہ فلاح اللہ کا فلاح اللہ ٹھیک ہے اب میں اس کا کیا کرنے لگا ہوں ترجمہ جو ہے نا لال ترجیح والا نہیں لے رہا ہوں تبھی کیا معنی لے رہا ہوں تو اس کو سوالیہ اس میں کیا یہ ممکن ہے فلاح کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تارکم باز مایوح علیہ کا کہ آپ چھوڑ بیٹھیں باز, باز اس چیز کا جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یعنی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ بیٹھے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ بیٹھو اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کیا یہ ممکن ہے جواب ہم کیا بولیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا حضور صلی اللہ وسلم کوئی چیز پیغم فرشتہ اللہ تعالیٰ نازل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی چھوڑ دیں ایسا ہو نہیں سکتا وہ پوری کی پوری بات امت تک پہنچا دی ٹھیک ہے فلاح اللہ کا کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے تاریکم کہ چھوڑنے والے ہو جاؤ ما باز وہ چیز جو کی طرف وہی کا باز جو آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ کی طرف وہی کیا گیا اس کا باز ایسا ممکن نہیں ہو سکتا وغم بھی سد رکا اور آپ کا دل وضاح ایک سد رکا تو شاید اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے وضاح ایک سرو کا کہ شاید تمہارا اس سے دل تنگ ہوتا ہے کس سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کافر یہ کہتے ہیں لولا علیہ او جا ام ملک لو کہ کیوں نہیں ان ضلع علیہ کن کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا او جا ام آہ یا اس کے کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے دل آپ کا تنگ ہوتا ہو تو اب دل تنگ ہوتا ہونا تو آگے کہہ دیا ان نظیر کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کیا ہیں صرف اور صرف آگاہ کرنے والے ہو وہ اللہ علاقین وکیل اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے ٹھیک ہے اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آگے وہ کر سکتا یعنی جو جو چیزیں یہ مانگتے ہیں وہ اتارنا اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا آگے دیکھیے ام, ام, ام کا مطلب اس کے یہ تو ہو چکی ہے افطراہ اس طرح کا مطلب گھڑنے کے معنی کل کہہ دیجیے فاتو فاتو کے لے آؤ ٹھیک ہے نا فاتو اتایاتی میں نے وہ بتایا تھا اتایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا ٹھیک ہے اور اتایاتی کے سلے میں با آ جائے اس کے جواب میں کیا آ جائے سلا اس کو کہتے ہیں ہم اس کے بعد کیا آ رہی ہے با آ رہی ہے تو ترجمے میں کیا آ جائے گا لانا یاد آیا کچھ کہ نہیں آیا کچھ جا آ بھی بتایا تھا آپ کو جا کا مطلب ہے کہ آیا ٹھیک ہے اور جا آبی کا مطلب کیا ہے لایا ٹھیک ہے نا اتایاتی کا مطلب کیا ہے آنا ٹھیک ہے نا اور اتا میں با آ جائے تو پھر مطلب ہے لانا اشن کہتے ہیں دس کو سور ان کی جمع کیا آتی ہے سور سور سین واؤ اور کیا را سور ٹھیک ہے مفترا یعنی مفترا یاتن سے بات ہے گڑی ہوئی گڑی ہوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ود ود کا مطلب ہے کہ بلاؤ من جن کو تم بلا سکتے ہو نا لازم سے متادی بن گیا ٹھیک ہے متادی بن جاتا ہے یہ میں بتاؤں گا لازم سے متادی بنانے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں لازم سے متادی کیسے کیسے بنتے ہیں تم سواد اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے گا ام بھلا یہ لوگ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے ام یقو لونا کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس طرح یہ پیغمبر نے خود گھڑ لی ہے کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فاتو فاتو فاتو اشر, اشر سو رسلی تو اس جیسی دس صورتیں لے آ مفترا یعنی گڑی ہوئی گڑی ہوئی دس صورتیں تم بھی بنا کر لے آؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نوز باللہ یہ گڑی ہوئی صورتیں ہیں تو تم بھی اس جیسی دس صورتیں گڑی ہوئی لے کر آ جاؤ ود انیست اور اس کام کے لیے نا اس کام جو صورتیں بنانے کے لیے ود اُلاو تم بلا لو منیست بھی بلا سکتے ہو جس کو بھی بلا سکتے ہو اس کو بلا لو مندون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا سارے کائنات کو بلا لو ایک, ایک بندے کو بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو سور اللہ کے اور تم اس جیسی دس صورتیں بنا کر لے جاؤ تو تم ایسا نہیں کر سکو گے ان کون تم صادقین اگر تم سچے ہو ان کون تم صادقین اگر تم سچے ہو تو تم یہ کر لو ٹھیک ہے ترجمہ سمجھ آ گیا کہ نہیں سمجھ آیا آگے چلو ٹھیک ہے ترجمہ سمجھ آ گیا دیکھیے سمجھ آیا کہ نہیں آیا اگر نہیں آیا میں کروں گا ترجمہ پھر بھی آپ لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے یہ نہیں ہے کہ ٹائم ہم کہیں گے چلو جی آدھا گھنٹہ ہے تو فعلم یس تجیب القم فعلم یس تجیب القم یس تجیب استجاب ہے یس تجیب استجاب کہتے ہیں کہ مطلب اس کا جواب کے اندر آنا ٹھیک ہے نا یعنی قبول کرنا قبول کرنے کے معنی فعلم یس تجیب القم اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں لم یس تجیب القم فعن لم تھا اصل میں ان لم ہو گیا ان اور لم تھا نا تو نون اور لام کو آپس میں ملا دیا ٹھیک ہے فعلم یس تجیب یس تجیب پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں فالم تو یقین کر لو انما ضلع یہ وہی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے کہ یہ وہی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے وہ اللہ اللہ اللہ اور یہ کہ اللہ کی سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فہل آن مسلمون فہل آن مسلمون, مسلمون تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے فہل آن مسلمون تو اب کیا تم فرما بردار بنو گے تم جب نہیں کر سکتے سوتے نہیں لا سکتے ہو تم نے دیکھ لیا تم آگے ہو چکے ہو پھر تم پھر بھی بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی سورتیں ہیں گھڑی صورتیں ہیں تو تم کر لو اگر نہیں کر سکتے تو اب مان جاؤ کہ یہ وعدہ وحدۂ شریک کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ اتارا ہے کلام اور کوئی انسان کے اس کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کلام بنا سکے تو اب بھی اب بھی مان جاؤ فل آن تم مسلمون تو کیا اب تم فرما بنو گے تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے تو یہ ایک ساری کی ساری وہ تھی ٹھیک ہے جی آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو آگے